الرحمن الرحیم وبیہ نصعین و صلی اللہ نبیر محمد ولا علی وصحب اجماعین و منطب اوم بحث الاََین وبک اللہ تبارک و تعالیٰ وقال ربعنی استدب اندین استبران عن سید خلون جہن مداخرین تمام قسم کی الله اللہ رب العالمین وحدہ الشری کے للہ کو زیباں ہیں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 اب یہاں انہوں نے جو باب قائم کیا ہے کہ دعا کا قبول ہونا کچھ شرطوں کے پائے جانے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہونے پر موقوف ہے ہر دعا اللہ قبول کرے لازم نہیں اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو لازم ہے کہ اس میں کہیں کوئی خرابی رہی ہوگی کہیں کسی قسم کی غلطی یا گناہ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا اس سے قبل بھی صاحب کتاب نے ایک بہت پیاری مثال بھی دی تھی کہ جس طرح نماز کی ادائیگی کے لیے وزو شرط ہے اگر کوئی شخص بلا وزو نماز ادا کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ایک کیا زندگی بھر کی نماز ادا نہیں ہوگی ایسے ہی دعا کے قبول ہونے میں کچھ شرائط ہیں اگر ان شرائط کا پاس و لحاظ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی جب نماز بغیر شرط کے قبول نہیں ہو سکتی ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی تو یہاں انہوں نے وہی کہا کہ دعا کا قبول ہونا کچھ شرطوں کے پائے جانے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہونے پر موقوف ہے اب دیکھیے یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے دعا کرنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی کسی بھی شکلوں میں ظاہر نہیں ہوئی حالانکہ اگر دعا تمام تر اعتبار سے بہتر ہے اس میں کسی قسم کی خامی نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے جو دعا کی قبولیت کو رد کر سکے تو پیچھے بھی بیان کیا گیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مانگا گیا ہو بندے کے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اسے بہتر دے یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ اپنی ذات کے پر اپنی زندگی اپنے معاملات پر غور کرے اسے پتا لگے گا کہ اللہ کی کن کن نعمتوں میں میں پل رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی بڑی نعمت عطا کر دی ہو ممکن ہے کہ اللہ نے زندگی کے اندر جو پریشانیاں وہی بہتر جانتا ہے جو آنے والی پریشانیاں تکالیف تھیں اللہ نے ان پریشانیوں کو دعا کی برکت سے دور کر دیا ہو ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والی تھی یا آخرت کا ذخیرہ بنا دیا گیا اب یہاں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی یعنی ڈائریکٹ رد کر دیا گیا کسی بھی شکلوں میں اس کا ظہور نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں یہاں بیان کر رہے ہیں اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے یہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا نا پسندیدہ چیزوں کو دور کرنے اور پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط اسباب میں سے ایک ہے اس سے پہلے بھی دعا کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جو قول بیان کیا گیا دعا کی تعریف میں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہو اس کو حاصل کیا جائے جو ناپسند ہو جیسا کہ مشکلات ہے پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں نقصان ہے ان ساری چیزوں کو دور کیا جائے اب یہاں وہی بیان کر رہے ہیں کہ دعا ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے اور پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے لیکن کبھی کبھی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے لگتا ہے کہ دعا مانگی گئی لیکن دعا مانگنے کے بعد جو چیز تھی ہمیں وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس کا اثر ہمیں نہیں دکھائی پڑ رہا ہے تو یا تو دعا میں کسی قسم کی کمزوری ہوتی ہے بساتے خود دعا جو مانگی جا رہی ہے اس میں کمی پائی جا رہی ہے جیسا کہ دعا میں کسی قسم کی سرکشی ظلم ہو عام طور سے جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ منع بھی ہے ماں باپ اپنے بچوں کی شرارت کی وجہ سے اور ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے بد دعا کرتے بد دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے صحیح ہے یا غلط یہ چیز سوشل میڈیا کے ذریعے آبی چکی ہے شیخ عبد الرحمان اسدیس اللہ کا کہ ان کی ماں نے بہت شرارت کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ انہیں بدوا نہیں دی تھی بلکہ کیا کہا تھا دعا دی تھی کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے اور ہوا بھی وہی کہ آج اللہ نے انہیں حرم کا امام نہیں امامت کے علاوہ وہاں کی ذمہ داریاں بھی ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے تو بدوا نہیں کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی شرکسی ظلم ہو جس کو اللہ نا پسند کرتا ہو یا دعا کرتے وقت دل کمزور ہو دل کمزور ہونے کا مطلب کیا مکمل طور سے دعا دل لگا کر نہیں مانگی جا رہی ہے جیسا کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں لوگ فرض نماز کے بعد خاص طور سے ایک تو وہ اجتماعی دعا ثابت ہی نہیں بدعت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے لوگ کہیں بھی توجہ دے رہے ہیں کہیں ادھر گھوم کر دیکھ رہے کہیں ادھر گھوم کر دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگنے والے کو تو خیر عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے اسے پتا ہے لیکن وہ بھی جس روانی کے ساتھ دعا مانگتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک رسم ادا کر رہا ہے وہ کوئی دعا نہیں ہے جو دل لگا کر اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے تحت مانگی جا رہی ہے اور جو لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں وہ لوگ بھی وہی کرتے ایک رسم ہے جیسی ادا ہوتی ہے فوراً بھاگنے لگتے تو یہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ دعا کرتے وقت دل کمزور ہو اور مکمل طور پر اللہ کی طرف توجہ نہ ہو یا پھر کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہیں جیسے حرام کھانا حرام خوریت ظلم زیادتی کرنا کسی کے پر آپ ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کے پر دعا رد ہو جاتی ہے دلوں کا گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جانا اس لیے کہ ترمزی کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کے پر گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ استفا نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وئی نا زیدا قلبہ۔ بار بار گناہ کرنے توبہ نہ کرنے استفار نہ کرنے کے نتیجے میں پورا دل گناہ کے سیاہ دھبوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کے پورے دل کے پر وہ سیاہ دھبے چھا جاتے ہیں حتٰطل قلبہ پورے دل کے پر چھا جاتے ہیں اسی کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہی ران یعنی زنگ ہے یعنی دل کے پر زنگ لگ گیا ہے ابھی آپ, آپ دیکھیے کہ اگر تالے کے اندر زنگ لگ جاتا ہے تو اس میں اسی چابی کو استعمال کرے جس سے وہ کھلتا ہے نہیں کھلے گا کیوں نہیں کھلتا ہے اس لیے کہ وہ زنگ آلود ہو چکا ہے یہی معاملہ دل کا ہے کہ اگر یہ گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسے قبول نہیں ہونے دیتا اور اس کے بعد دعا میں گفلت و سستی جیسے دل لگا کر دعا مانگنا چاہیے وہ نہیں غفلت اور سستی کا مطلب یہ کہ دعا جتنا دل لگا کر جب جب مانگنی چاہیے نہیں مانگی جا رہی ہے جب جب آپ گھر کے باہر نکلے آپ کو دعا مانگنا ہے جب جب گھر میں داخل ہو دعا کرنا ہے قضاء حاجت کے لیے جب, جب جب جائیں آپ کو دعا کرنا ہے مسجد کا ہر جگہ کا معاملہ یہی ہے یہ نہیں کہ آپ گھر میں ایک مرتبہ داخل ہو کر دعا پڑھ لیے اس کے بعد پورے دن میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں دعا کا اہتمام نہیں ہے یہ غفلت اور سستی ہے اور یہی معاملہ لیٹرین وغیرہ قضاء حاجت کا بھی ہے جب جب آپ جائیں جب جب مسجد میں جائیں آپ کو دعا کرنا ہوگا خواہشات اور کھیل کود کا غالب ہونا یہ بھی دعا کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ خواہشات اور کھیل کود یہ انسان کو غافل کرتا ہے اور دل جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا اب یہاں انہوں نے بطور استدلال کے حدیث کو بھی پیش کیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی یقین کا مطلب کیا ہے دل لگا کر انسان جب دل لگا کر مالتا ہے اس کو یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوگی اگر آپ کسی شخص کے پاس جائیں کسی بھی حاجت کے لیے کام کے لیے آپ کو یقین ہو کہ یہ کام میرا کر دے گا تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں پر انتہائی فورسوں کے ساتھ اور یقین اعتماد کے ساتھ اپنی بات کو رکھتے ہیں اس معلوم ہے کہ یہیں سے میرا مسئلہ حل ہوگا یہی معاملہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم اللہ کی بارگاہ کا ہے ہمارے تمام تر معاملات تمام تر مسائل صرف اللہ کی بارگاہ میں حل ہوں گے اگر آپ تاجر ہیں آپ کی تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ آپ کے لیے بہتر نظم کرے گا آپ کی طرف لوگوں کے دل پھیرے گا کسٹمر گراہک آپ تک پہنچائے گا اور اگر اس کے برخلاف ہو، وہی سارا کرتا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیمتیں بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب صحابہ نے مطالبہ کیا کہ آپ قیمتوں کو طے کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ہوا مسعر اللہ ہی قیمتوں کو گھٹاتا بڑھاتا طے کرتا وہی ہے اگر اللہ بہتر موسم بنا دے بارش اچھی ہو زمین کے اندر سادہ بھی اچھی ہو فصل اچھی پیدا ہوگی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہی چیز جو کہ پہلے سو روپے میں ملا کرتی ہے وہ ساٹھ روپے ستر روپے کے آس پاس ملنا شروع ہو جاتی ہے ماحول بن جاتے آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا کہ پھل کتنے سستے تھے ماحول اللہ بناتا ہے آپ کو جو انگور 80 روپے 100 روپے کلو میں ملتے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو 30 روپے 40 روپے میں اویلیبل تھے مہیا تھے حالات کس نے پیدا کیے اس کی قیمتوں کے بارے میں اللہ نے طے کیا تو یہ اللہ طے کرتا ہے حالات یہ بناتا ہے کہ کون سی چیزوں کی قیمت کیا طے ہوگی اور اگر وہ بارش کم کر دے یا کسی چیز کی پیداوار کم کر دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ابھی آپ دیکھیے کہ جنگ کے خدشات مڈلا رہے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان نتیجہ کیا ہے یہ حالات جیسے ہی بننا شروع ہوئے پیٹرول ڈیزل ان ساری چیزوں کی قیمتیں عالمی لیول کے پر بڑھنا شروع ہو گئی یہ حالات اللہ بناتا ہے کسی چیز کی قیمت کے گھٹانے یا بڑھانے کا تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی وہی قبول ہوگی اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالی بے پرواہی اور بے توجہ ہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو لب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو دعا کو بطور رسم کے بطور عادت کے نہیں مانگنا ہے بلکہ حاجت کے ضرورت کے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے چاہیے گھر کے باہر نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا جسے امام محبود اللہ علیہ نے نقل کیا کتنی پیاری دعا آپ نے مانگی اللہ نے دعا ہے کہ اللہ میں تج سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں بھٹک جاؤں یا مجھے بھٹکا دیا جائے انسان گھر کے باہر کس کام کے لیے نکلتا ہے کوئی کام ہوگا کوئی چیز سامان خریدنے جا رہا ہے اس کے لیے نکلا ہوا ہے یا گھر کے کوئی اور کام کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ خود اس کا دماغ کام نہ کرے اور وہ دھوکا کھا جائے یا تو اس کے ساتھ دھوکا ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے تجارت میں معیشت میں اور آج تو دھوکے کا دور ہے تجارت میں عمومی طور پر یہ چیز ہوتی ہے ہوتی ہے تو وہاں پناہ طلب کی جا رہی ہے میں پھسل جاؤں یا مجھ کو پسلا دیا جائے بہت پیاری چیز جو انسان کو گھر سے نکلتے وقت تو مطلوب ہے وہ چیز وہاں پر مانگی جا رہی ہے آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کو زائل کرنے کے لیے نفع بخش دوا ہے بیماری یعنی ہمارے روح ہمارے جسم یا معاملہ جو چیز کی بھی ہو لیکن دعا کرتے وقت تو دلوں کا اللہ سے غافل ہونا دعا کو کمزور اور اس کی قوت کو ختم کر دیتا ہے یہ اہم بات ہے اسی طرح حرام کا کھانا بھی دعا کو قبول ہونے سے کمزور کر دیتا ہے اب یہاں پر وہ مشہور روایت بیان کیے جو کہ مسلم کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا طیب لائق لوگو اللہ پاکیزہ اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے اللہ طیب ہے پاکیزہ ہے پاک و صاف ہے تو صرف پاک و صاف چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے اب دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیش کی پہلے سر مومنون کی جس میں اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا یا ایسول من مینت تو صالحا انی بما تعملون علیم کہ اے میرے رسولو پاکیزہ حلال چیزوں کو کھاؤ اور عمل سوالح کرو اللہ نے پہلے کیا کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ اس کے بعد عمل صالح یعنی عمل صالح کی قبولیت کی بنیاد عقل حلال کے پر رکھی گئی ہے پاکیزہ چیزوں کے استعمال کرنے پر طعیب میں دونوں چیزیں ہیں پاکیزگی میں یعنی ہماری کمائی حلال ہو اس میں کہیں کسی قسم کی حرام چیزوں کو شامل نہ کیا گیا ہو کسی طریقے سے ہماری کمائی حرام کے دائرے میں نہ آتی ہو یہ بھی ضروری ہے کہیں سود بیا دھوکہ دہی یا کوئی اور ناجائز طریقہ جس کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا اس طریقے سے کمائی نہ کی گئی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حلال کمائی کے ذریعے حلال چیزوں کو ہی استعمال کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ خون پسینہ بہا کر پیسے کمائے ہیں اور اس سے آپ جا کر شراب خرید لیں آپ اس سے پوڑی خرید لیں نشہ آور چیزوں کو استعمال کریں بیڑی ہے سگریٹ ہے یا دیگر حرام چیزیں یا صحت کو نقصان دینے والی یہ بھی غلط ہے اب یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے طیب کے دائرے میں حلال چیزوں کا صحت کے لیے نفع بخش ہونا بھی ضروری ہے کھانا آپ نے بالکل حلال خریدا ہے کمائی حلال کی ہے اور اس کے بعد آپ نے جس چیز کو خریدا ہے گوشت ہے سبزیاں ہیں پھل ہے وہ بھی حلال ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دو دن یا کچھ مدت کے گزرنے کے بعد وہ صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے نقصان ہوتا ہے اب اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو صحت کو نقصان ہوگا تو اب وہ چیز آپ کے لیے طیب نہیں ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے صحت کو نقصان پہنچائے گی پتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے اس کے بعد بھی آپ استعمال کریں اور آپ بیمار پڑ جائے تو یہ بیوقوفی ہے قرآن نے طیب لفظ استعمال کر کے ساری چیزوں کو پاک و صاف کرا دیا میں ایک حکایت اکثر نقل کرتا ہوں فارسی کی کتاب حکایت لطیف میں ایک شخص حکیم کے پاس گیا وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے के کے की کی شکایت کی حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے کھانا کیا کھایا ہے تو اس نے کہا کہ کچھ روٹیاں تھیں جو باسی تھی اور جلی ہوئی تھی انہیں میں نے استعمال کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تمہاری آنکھوں کا علاج ہوگا تو وہ کہنے لگا میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے میں تو پیٹ کا درد آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تو حکیم نے کہا کہ اگر تیری آنکھیں صحیح ہوتی تو تجھے پتا ہے کہ یہ روٹیاں جلی ہے باسی ہے اسے کیوں کھاتا اسی کے کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہوئی ہے تو جب اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں سمجھ عطا کیا ہے کہ کون سی چیز صحت کے لیے مضر ہے نقصان دہ ہے فائدہ مند ہے اس کے بعد بھی اگر ہم تمیز نہ کریں تو ہماری بے وقوفی ہے تو اللہ نے کہا علومت یہ بات پاکیزہ چیزیں استعمال کرنا ہے جس کی کمائی حلال کی ہو چیزیں حلال ہو صحت کے لیے مفید ہو نقصان دانہ ہو وہ عمل کرو ان میں تمہارے تمام تر امال کے بارے میں خبر رکھتا ہوں قرآن نے بہت پیاری بات کہی یہ تو ظاہری چیز تھی کہ آپ کی کمائی حلال کھانا حلال چیزیں صحت کے لیے مفید मुफीद اس کے بعد تم عمل کر رہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے لیکن میں تمہارے عمل کو جانتا ہوں کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ میں جانتا ہوں تو اپنی نیت کے پر بھی توجہ دینا ہے ورنہ اگر ظاہری اعتبار سے تمام چیزیں صحیح ہے لیکن نیت کے اندر خرابی پائی جاتی ہے تو ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگے اور یہی معاملہ دعا کا بھی ہے ظاہری اعتبار سے تمام چیزیں لیکن دل کے اندر غفلت لاپرواہی بے توجہ ہی یہ پایا جا رہا ہے تو پھر ہماری دعا اللہ کے قبول نہیں ہوگی تو اپنے دل کے بارے میں نیت کے بارے میں بھی توجہ دینا ضروری ہے جو بنیاد ہے اسی لیے بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت جو نقل کی وہ یہی ہے ان نمل امال تمام تر اعمال صحیح کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو اللہ کے یہاں پر کوئی معاملہ بننے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اشار فرمایا مجھے دجال سے زیادہ تم لوگوں کے پر کس بات کا خوف ہے खफी छुपा چھپا ہوا شرک یعنی جو ظاہر نہیں ہوتا اگر کوئی شخص جا کر مزار کے سامنے दिखाई کرے دکھائی دے رہا ہے اگر وہ کسی पूजा ہے کھلا ہوا खुला لوگوں کی نظر میں آ رہا ہے لیکن ایک آدمی کا شرک چھپا ہوا ہے شرک خفی ہے جو اس کے ارادوں میں اس کی نیتوں میں ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنی نماز کو بہتر بناتا ہے کس لیے اللہ کے لیے نہیں بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس بنیاد کے اور اپنی نماز کو بہتر سے بہتر پڑھتا ہے کہ لوگ میری نماز کی تعریف کریں یا اپنے دل میں سوچے کہ میں کتنا اچھا نماز پڑھتا ہوں سوچئے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کو گھس جاتا ہے تو اس بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے دجال سے زیادہ خوف ہے اس لیے کہ دجال آئے گا تو جو لوگ موجود ہوں گے انہیں لوگوں کے لیے فتنا بنے گا وہ ہمارے لیے فتنہ نہیں ہے اس لیے کہ ابھی وہ آیا نہیں ہے جو جب آئے گا تو اسی زمانے کے اور موجود لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا لیکن شرک خفی تو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے اس لیے کہا کہ مجھے دجال سے زیادہ خوف ہے اللہ نے وہی بات یہاں کہی میں تمہارے عمل کو جانتا ہوں یعنی اس کے اندر نیت میں اخلاص ہے نہیں ہے ریاکاری یہ کیا ہے میں سب جانتا ہوں تو ظاہر کو بھی صحیح رکھنا ہے باطن کو بھی صحیح رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی, کی ہے, اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے کہا کہ اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزیاں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو یعنی عبادت اقلے حلال کے پر ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو جس بات کا حکم اس نے رسولوں کو دیا تو یہاں بتا دیا پہلے رسولوں کو حکم دیا گیا پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے اور عمل سالے کرنے کا وہی حکم اللہ نے تمام مومنوں کو دیا کہ تم بھی اگر اللہ کا شکر اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اپنی غذا کو اپنی کمائی کو بہتر بناؤ طیب کے دائرے میں رکھو اسے پاکیزہ رکھو کسی طریقے سے وہ حرام کے دائرے میں نہ جائے اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا بطور تمثیل کے بطور مثال کے تم اداکارہ روج اللہ یوتیل سفر ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر طے کرتا ہے ابھی مثال ہمارے لیے بھی ہے اور خاص طور سے جب یہ آپ بیان کر رہے تھے اس وقت یہ زیادہ اہمیت رکھ رہی تھی مثال اس لیے کہ اس وقت تو لوگ اونٹ کے پر سواری کیا کرتے تھے گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے صحرا تھا سفر کرتے وقت اونٹ کے ہچکولہ لینے کی وجہ سے جسم تھکا ہوا ہوتا تھا اور باہر صحرا کی جو گرمی ہے دھول ہے وہ انہیں ظاہری طور سے پریشان کرتی تھی دونوں اعتبار سے تھکتے تھے اس کے بعد اللہ تعالی رسول خود کہا اشعصہ اکبرہ وہ ہے دھول میں اٹا ہوا ہے حالت اور کہتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے پروگار اے میرے پروگار آپ نے رہا وہ متب حرام وہرام وہ ملمس حرام و خود ابل حرام اس کا کھانا اس کا پینا اس کا لباس اور جسم میں دوڑنے والا خون جو غذا ہے سب حرام کی ہے تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آئے جو کہ سفر کر کے آیا ہوا ہو اجنبی ہو اور اس کی حالت پرابندہ ہو تھکا ہوا ہو ایسے حالت میں اگر وہ آپ کو کہے کہ میں مسافر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ مجھے کھانا کھلا دیجیے پانی پلا دیجیے تو بندہ کیا کرے گا فوری طور کے پر رحم کھا کر اس کے مطالبات کو پورا کرے گا اللہ کے رسول نے یہاں بیان کیا کہ اس کی حالت ایسی ہے اس پر رحم کیا جائے وہ جو مانگ رہا ہے اس کی مراد پوری کی جائے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوگی اس کی دعا رد نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اس کا کھانا اس کا پینا اس کا لباس جسموں میں دوڑنے والا خل سب حرام کا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا سوچیے کہ بندہ رحم کھا جائے اور ارحم الراحمین اس کے اوپر رحم نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ رحم کے قابل ہی نہیں رہا اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو یہ حرام چیزیں کھانا پینا لباس استعمال کرنا اور اس کے بعد وہی چیز ہماری غذا کے اندر ہو ہمارے خون میں شامل ہو یہ ہماری دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ایسی قابل رحم حالت میں بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا حالانکہ وہ رحمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس کے بعد وہ دعا نہیں قبول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس حرام چیز کو استعمال کیا ہے وہ اللہ کے یہاں پر انتہائی ناپسندیدہ اور سخت منع ہے آگے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ ان دلیلوں میں یہ احادیث بھی ہے جیسا کہ آگے انہوں نے سیہن ان کی روایت کو بیان کیا حضرت ابو حریر اور علی اللہ تعالیٰ مربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتار اللہ تمہارے میں کسی شخص کی دعا جو وہ کر رہا ہے اس کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے گھائی نہ مچائے وہ کیا کرتا ہے گھائی مچاتے ہوئے جلدی جلد بازی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے داؤ تو فلبلی کہ میں نے تو دعا کی لیکن میرے دعا قبول ہی نہیں ہوئی اکثر لوگ کہتے ہیں بات حدیث کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ برحق ہے اور یہ چیز مشاہدے میں آتی بھی ہے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جتنی مرتبہ کرے اس کے بعد وہ شکایت کرتا ہے دعا مانگ رہا ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ جلد بازی کرنا مناسب نہیں ہے یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں کسی ہوٹل میں یا کسی دکان کے پر جا کر آرڈر نہیں دے رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے دو میں تمہیں یہ پے کر رہا ہوں دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے بغیر کسی ایوز کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس آپ کچھ لے کر گئے اور اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ چیز چاہیے نہیں آپ تو بغیر کسی اوز کے بغیر کسی بدلے کے اللہ سے دعا مانگ رہے اور وہ بھی ایسی ایسی چیزیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے سب وہی عطا کرتا ہے تو جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے جلد بازی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آگے ایک اور بات کیے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہمیشہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس سے پہلے بھی یہ چیزیں گزر چکی ہیں کہ اگر وہ کسی گناہ کے بارے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کوئی بھی گناہ ہو چاہے وہ تجارتی معاملات ہو یا عام معاملات زندگی کا اگر رشتے داروں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں ہلاکت کی تباہی کی بربادی کی تو اللہ دعا نہیں کا جلد قبول کرتا ہے بلکہ کہ اگر دعا کے اندر یہ عنصر شامل ہے کہ جب تک وہ گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات نہ کرے تو اللہ قبول کرتا ہے لیکن اگر وہ گناہ کے بارے میں رشتے کو توڑنے کے بارے میں دعا کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے تو یہ چیز جلد اللہ کے ہاں پر قبول نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے کہا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا یوں کہے کہ میں نے دعا کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبول ہو پھر نہ امید ہو جائے اور دعا چھوڑ دے دعا مانگتے رہنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں لگتا ہے بظاہر کہ ہاں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جس چیز کا مطالبہ اللہ سے کر رہے ہیں ہم نے ایک نئی سو مرتبہ بلکہ اسے کہیں زیادہ کیا اس کے بعد بھی ہمارے مطالبات کو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تب بھی دعا چھوڑنا نہیں ہے مانگتے رہنا ہے اس لیے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ وہ لے کر آئے گی اللہ نقیم رحمتہ اللہ علیہ بہت پیاری مثال دیتے ہیں بہت پیاری مثال ہے جو لوگ دعا کے بارے میں جلد بازی کرتے ہیں اور سمجھتے کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو دعا کرنے کے بعد جلد سے جلد اس کے اثرات کو یا اس کے قبولیت کے فرمان کو چاہتے ہیں لگتا ہے کہ فوری طور پر میری یہ دعا قبول ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ رہے ہیں یہ اس شخص کی طرح ہے جو کوئی بیج بوتا ہے یا کوئی پودا لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اسے پانی دیتا ہے اور جب وہ پودے کے مکمل اور بڑے ہونے کی جلدی توقع کرنے لگتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے اگر گیہوں لگایا چاول لگایا کسی فل کا درخت لگایا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لگایا ایک مہینے دو مہینے کے اندر وہ درخت تیار ہو جائے فصل تیار ہو جائے اور فوری طور پر وہ چیز مل جائے گیہ کے لیے چاول کے لیے تین مہینہ چار مہینہ اپنی ایک مدت ہے جب وہ مدت پوری ہوگی آپ کو یقیناً وہ چیز ملے گی محنت کرنے کے بعد ضائع نہیں ہوگی اگر کوئی شخص گہو لگانے کے بعد سوچے کہ ایک مہینے میں اس کی فصل تیار ہو گئی ہے تو گیہوں بھی مجھے ابھی ملنا چاہیے نہیں ملے تو چھوڑ دے تو نتیجہ کیا ہوگا جتنا بڑا پودا بنا ہوا ہے وہ بھی سوک جائے گا ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اب اس کو نہ پانی دیا جا رہا ہے اور نہ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن اگر وہ تھوڑی سی محنت اور کرے گا پانی دے گا دیکھ بھال کرے گا وقت جیسی ہی آئے گا یقیناً اسے اناج کی شکل کے اندر بہترین فصل ملنے والی ہے تو گا ہی نہیں کرنا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پودا لگایا کچھ دنوں میں بڑا ہوا ہرا بھرا ہوا اور فوری طور کے پر ہمیں وہ اناج دینے لگے یا پھل دینے لگے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ عام جیسے درختوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تین تین سال لگا دیتا ہے پھل کے دینے میں پانچ سال تک لگتا ہے لیکن جب وہ دینا شروع کرتا ہے تو پھر وہ زندگی بھر دیتے رہتا ہے تو دعا کا معاملہ بھی یہی ہے اور اس پیچھے بہت ساری باتیں گزر بھی چکی ہیں. کہ اگر واقعیتا وہ چیز فوری طور کے پر ہمارے لیے مناسب ہے اللہ فورا دے دے گا۔ اس کی الگ الگ شکلیں ہیں جو اللہ کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے وہ علیم ہے وہ حکیم ہے۔ ایک بہت پیاری بات یہاں پر صاحب کتاب نے نقل کی ہے۔ کہ اللہ کا فرمان ہے والا بتع الحق اهواهم لا فسدت السماوات والارض ومن فيهن کہ اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگے تو یقیناً زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے حق ہماری اتباع نہیں کرے گا یعنی جو سچائیاں ہیں جو حقیقتیں ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنا ہوگا یہ بات یاد رکھیے گا قرآن مجید کی آیت کو لا کر بیان کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ جو چیز بندہ مانگ رہا ہو اس کے حق میں بہتر ہو اس کو لگتا ہے لیکن وہ چیز دوسروں کے لیے مزر ہو جائے میں نے مثال بھی دی آپ اللہ سے مال و دولت مانگ رہے اپنی تجارت میں برکت مانگ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو دیا وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن آپ مزید برکت کی دعا کر رہے ہیں اللہ آپ کو مزید نواز دے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے آپ اپنے سے کمزور لوگوں کو حقی سمجھنے لگ سکتے ہیں جو آپ سے چھوٹے بے ہیں آپ سے چھوٹے لوگ ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد حسب کرے اور اس کے بعد آپ کے خلاف کوئی سازش رچے وہ آپ کے لئے مسئلہ بن جائے یا آپ اپنے رشتہ داروں کے درمیان اپنی مالداری کی وجہ سے ماتوب بن جائے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں اگر ہر کسی کو اس کی خواہشوں کے مطابق دے دیا جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا آج دنیا میں نہ کوئی غریب ہوتا نہ آزمائش ہر کوئی تو اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا نواز دے مال و دولت کی دعا مانگتا ہے اولاد کی دعا مانگتا ہے ہر چیز کی مانگتا ہے لیکن اللہ نے بطور امتحان کے اتنا ہی دیا ہے جتنا کہ ہماری ضرورت اور دنیاوی زندگی کی کامرانی کے لیے کافی تھا تو دعا مانگنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا ہے تو چھوڑنا ہے منع ہے مانگتے کے رہنا چاہیے اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا یا اتنی پریشانیاں دور کرے گا ورنہ آخرت میں تو یہ چیزیں ہمارے لیے ذخیر آخرت بنے گی ان اللہ یہاں ایک اوریت انہوں نے پیش کی ہے بہت پیاری چیز انسانی حقیقت کو بیان کرتی ہے اللہ فرما فرماتا ہے وید انسان دعا خیر وقان السان و عجول کہ انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح کسی کو ہلاک کرنے برباد کرنے تباہ کرنے اس طرح کی دعائیں اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز رہا ہے جلد بازی کرتا ہے کہ میں نے جو مانگا وہ مل جانا چاہیے اور پیچھے چیزیں گزری بھی ہے اب یہاں صاحب کتاب نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے چار اسباب ہیں اگر یہ چار سبب پائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں پر ہماری دعا قبول ہوگی اور یہاں پر انہوں نے اسی روایت کو بیان کیا جو پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ پاک ہے پاکیزہ ہے پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے اور آج صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک, ایک شخص کی مثال بیان کی اسی کے ذمن میں یہاں پر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کے ذمن میں یہ حضرت وہب بن منب رحیم اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اس کی دعا قبول ہو اسے پاکیزہ اور حلال کے ساتھ آنا چاہیے یہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اگر ہماری غذا حلال ہے کمائی حلال ہے تو یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے آپ کی دعا قبول ہوتی تھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو انہوں نے جواب دیا دیکھیے بہت پیارا جواب ہے جو یہاں پر حضرت بن منب رحیم اللہ نقل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ میں کوئی نوالا نہیں ڈالا مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے اسے کہاں سے کمایا ہے اور وہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمایا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو کچھ ہدیہ دے دے دعوت دے, دے دے وہ بھی ضروری ہے تو دونوں چیزیں ضروری ہے آپ اپنی کمائی کو حلال بنائیے اور جو شخص آپ کو کھلائے بطور گفٹ کے حدیے کے دعوت کے جس کے ہاں پر آپ دعوت کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے جان کہ اس کی کمائی حلال کی ہے کہ نہیں ہے یہ بہت اہم چیز ہے لیکن یہاں جمن میں ایک بات کو بیان کروں مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ شراب کا کام کر رہا ہے سودی کاروبارے جو بھی ہے جو حرام چیزوں میں بالکل واضح ہے اب اس نے ہمیں دعوت دی چاہے اس کے یہاں شادی ہو یا اس نے کسی اور مناسبت سے ہم کو دعوت دی ہو اب وہاں پر ہم بہادری دکھائیں نہیں ہم تمہارے دعوت کے لیے نہیں آئیں گے بائی کاٹ کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ چڑ کر اپنے اس حرام عمل کو نہ ترک کرے یہاں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح مخالفت کرنا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر کوئی میرے پاس کچھ لاتا بھی ہے تو مجھ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا یہاں ضمن ایک حکمت کے تقاضے کو جاننا ضروری ہے حجت کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے سامنے حجت کو پورا کریں اس کی اصلاح کی کوشش کریں آپ نے کبھی اس کو سمجھایا نہیں اس کو بولا ہی نہیں اسے منع ہی نہیں کیا بس یہاں پر بہادری دکھانے آ گئے نہیں مجھے حرام نہیں چلتا ہے صحیح ہے حرام کسی کو نہیں چلتا ہے ایسا نہیں ہے کسی بھی شخص کو نہیں چلتا ہے کسی کو حرام نہیں چلتا لیکن وہاں بہادری دکھانا مقصود کہ میں بہت پارسا ہوں بالکہ وہاں اصلاح ضروری ہے آپ اس کی اصلاح کیجئے کہ شریعت کے دائرے میں چیز نہیں آتی اس کو کہیے کہ نہیں مجھے تمہاری دعوت کھانا ہے لیکن آپ وہ کھلاؤ جو شریع اعتبار سے میرے لیے بہتر ہو انکار نہیں مجھے کھانا ہے لیکن وہ چیز کھلاؤ جو میرے لیے بہتر ہو میں تمہاری دعوت سے انکار نہیں کرتا تمہاری حرام کمائی یہ میرے لیے مسئلہ ہے مسئلے کو بیان کرنا ہے اس کی بے عزتی کرنا اسے ضلیل کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی خوبصورت بہانے کے ذریعے آپ وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ اس کی بےزتی اور ذلت نہ ہو اور کوئی موقع کی تلاش میں رہ کر آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھائیں یہ ضروری ہے آگے یہ بیان کرتے ہیں اب یہاں چار اسباب ہیں جو کسی بھی دعا کی قبولیت کے بنیادی سببوں میں سے ہیں پہلا سبب یہ ہے لمبا سفر ایسے تو صرف دعا صرف سفر کرنا دعا کے قبول ہونے کو واجب کرتا ہے اس لیے کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا جیسا کہ انہوں نے حدیث بھی یہاں پر نقل کی ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ثلاث مستجابات تین لوگوں کی دعائیں اللہ کے یہاں پر قبول ہوتی ہیں لا شک لاشکن ان کی دعا میں کوئی شک نہیں یقیناً ان کی دعا قبول ہوتی ہے پہلی ہے دعوت الوالد والد کی دعا کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے بیوی بی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے نمبر دو دعوت المسافر جو مسافر شخص ہے حالت سفر میں ہے وہ دعا کرے تیسری دعوت المظلوم جس کے پر ظلم کیا جائے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے راج صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ شادی فرمایا وقت کی دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچو فعن نہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان اس کی دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ فوراً اللہ کے یہاں پر قبول ہوتی ہے مظلوم کے بارے میں اس لیے کہ اللہ کو یہ چیز قطم پسند نہیں ہے کسی کے پہ ظلم جا جاتی کی اجاز ذاتی کی اجازت تو یہ پہلا سبب ہے سفر لمبا سفر کرنے کی وجہ سے دعا کے قبولیت کے آثار بڑھ جاتے اور دوسرا ہے تواز و خاکساری اختیار کرنا دعا کے اندر توازو ہونا چاہیے نرمی ہونا چاہیے مانگنے کا انداز آپ کے سامنے بھی کچھ لوگ جو بھکاری ہوتے ہیں جسے ہم فقیر کہتے ہیں آ کر مانگتے آپ نے دیکھا ہوگا اگر واقعات ضرورت مند ہے پیشہ نہیں اگر واقعات ضرورت مند ہے تو اس کے مانگنے میں جھجک بھی ہوتی ہے مانگتے وقت آواز پست ہوتی ہے لہجہ بھی انتہائی نرم ہوتا ہے وہی چیز ہے یہاں تو انسان انسانوں سے مانگتا ہے ہم اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں تو توازوں اور خوابساری کا ہونا ضروری ہے جھک جانا فقر موتازی کا اظہار کرنا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ربا اش آشا متفل ابوابی لکسم اللہ ابرا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن پر غبار پڑا ہوا ہے پریشان حالت میں ہیں دروازوں پر سے دھکیلے جاتے ہیں یعنی ان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرے بہت مشہور عباعت ہے یعنی انسان کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی مانگنے والے کو جو حقیقت میں توازو خاکساری کے ساتھ کسی کے گھر پر جا کر مانگتا ہے انسان اسے ٹھکرا دے گا لیکن اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ کے یہاں پر وہ اتنا قابل رحم ہے اللہ اس کی قسم پوری کرے گا جو بھی وہ کہے گا وہ چیز پوری ہو کر رہے گی تو تواز دعا کی قبولیت کے آثار میں سے ایک اہم سبب ہے یہاں پر ایک اور روایت کا انہوں نے نقل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استفقہ پانی کے لیے جب کہ سالی پڑ جائے بارش نہ ہو اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں سوال تھا تو انہوں نے کہا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرانے لباس میں متبادل لباس جو کہ پرانا ہو اسے پہن کر متوازین آجزی کے ساتھ متدر گریہ وزاری کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ میں نکلے اس حالت میں اللہ سے پانی کے لیے دعا مانگی دعا استثاق کی یعنی ظاہری حالت بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی والی تھی لباس پرانا تھا کوئی پرانا لباس استعمال کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے شوبازی بھی نہیں کرتا لباس اگر بہتر ہو اچھا ہو نیا ہو تو انسان اسے پہن کر لوگوں کے درمیان کچھ اچھا محسوس کرتا ہے جبکہ پرانے لباس میں وہ فیلنگ نہیں آتی ہے وہ احساس نہیں ہوتا اور اس کے بعد آجزی بھی تھی دل کے اندر بھی آجزی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو بھی لائے ہوئے تھے یہ جی تمام کیفیتیں دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے ہے. یہاں تیسرا سبب ہے دعا کی قبولیت کے آسار میں سے کہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا انسان کو جب کوئی اہم ضرورت پیش آ جائے تو وہاں پر وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے ہر دعا میں نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کزائے حاجت کے لیے جا رہے تو وہاں پر دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے یا مسجد میں داخل ہو وہاں پر دعائیں تو وہاں پر کھانا کھاتے وقت دعائیں تو وہاں پر آپ ہاتھ اٹھائے یہ عام روٹین کی جو دعائیں ہیں انہیں بغیر ہاتھ اٹھائے مانگا جاتا ہے اذان کے باغ کی بھی جو دعا ہے وہ اسی طرح ہے ایسے بہت سارے مواقع کی دعائیں لیکن انسان کو جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ خصوصی دعا کا اہتمام کرتا ہے قبلہ روح ہوتا ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے دارو شریف ہے ساری چیزیں اس کے بعد اپنے مسئلے کو رکھتا ہے تو وہاں اسے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر یہ حدیث پیچھے بھی گزری صاحب کتاب نے اس روایت کو دوبارہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ حی ان اللہ کریم اللہ بہت شرمیلا بہت ہی قابل تقریب ہے بہت عزت کرتا ہے ادارف رجول ادئی خاط اللہ کو شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اسے خالی اور بے مراد لوٹا دے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے یعنی ہاتھوں کو اٹھانا یہ اللہ کے اپر دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے اور یہاں چوتھا سبب ہے اللہ سے بار بار اصرار کرنا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دو مربہ تین مرتبہ دعا مانگی چھوڑ دیا جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ بندہ دعا مانگتے رہتا ہے اس کو لگتا نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے تو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں بلکہ اسرار ہونا چاہیے مانگنا چاہیے بار بار دعائیں مانگنا چاہیے اللہ یقیناً اس دعا کو قبول کرتا ہے تو یہ چار اہم بنیادی اسباب تھے دعا کی قبولیت میں سے پہلا یہ تھا کہ انسان کی ظاہری حال سفر کی حالت میں ہو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حالت توازو اور خاکساری والی ہو جیسا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم استسکا کے لیے نکلتے وقت اختیار کیا تیسرا سبب اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے چوتھا ہے بار بار مسلسل اللہ سے دعا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں ایک ایک مجلس میں ستر مرتبہ سو مرتبہ تک اللہ پڑھتے استفار کرتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے تین چار پانچ دس نہیں ستر ستر مرتبہ سو سو مرتبہ صبح شام کے ازکار میں سو مرتبہ تک اللہ ہے سو سو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم استفار کر رہے ہیں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے یہی اسرار ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک متبہ نماز تحجد میں یہی آیت بار بار پڑھتے رہے ان تو حقیب کہ پرودیگار اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا سزا دے گا اتنے بندے ہیں کوئی اور نہیں ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے بخش دے تو یقیناً تو عزیز ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی تری حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں معاف کرنا چاہیے تو یقیناً تو معاف کرے گا بلا وجہ کسی کو معاف نہیں کرے گا پوری رات تحج میں صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو پڑھتے رہے تو یہی اسرار ہوتا ہے مسلسل مانگتے رہنا ہے مانگتے ہوئے تھکنا نہیں ہے اور آگے بہت ساری چیزیں آداب دعا میں آئے گی بھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم دعا ہوتی تو آپ ایک نہیں تین تین مرتبہ مانگا کرتے تھے تو تین تین مرتبہ کم سے کم آپ دعا کو مانگیے اصرار ہونا چاہیے یہ دعا کی قبولیت کے آثار کو بڑھا دیتا ہے انشاءاللہ جو دعا کے تعلق سے مزید احتامات ہیں مسائل ہیں ان چیزوں کو آئندہ دروس میں بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اسباب سے بچنے کی توفیق دے جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہماری دعا کی قبولیت کے آثار کو بڑھا دیتے ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے ان تمام اسباب اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں آمین و آخرا ربد العالمین